تو یہ شیاتی سی ایک دوسرے کو بلاتے ہیں یا نہیں کوئی ڈرامہ اچھا لگا ہوا ہے باہو پھر دوڑتے ہیں یہ. یہی ہے ڈرامے کو اچھا کہنا کفر نہیں وہ ننگے ڈرامے کو اچھا کہنا گناہ کو اچھا کہنا تو کفر ہے دوڑتے ہیں گناہ کے اندر اور ظلم کے اندر وہ اکل ہے حرام خوری کے اندر کس کے اندر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 ان کوم السما گنا کی بات سے اور حرام خوری سے ان قول مل کا من کا لکھنا ہے اور عقلحم و سو حرام خوری سے البتہ برا ہے جو کرتے ہیں وقالت کالت یہود شکوا بھائی حضرت کے ہجرت کرنے سے ہیں یہودی جو تھے بڑے آسودہ تھے حدینے کے جو قبیلے تھے نا اوس و حضرت وہ یہود سے قرض لیتے تھے قرض وہ سود پہ دیتے تھے بڑے سرمایہ دار تھے یہ بنو نذیر بنو قرائضہ بہت سرمایہ دار تھے ہوگی آج کل بھی سرمایہ دار ہیں سبھی سلو سمجھے جب حضرت تشریف لے گئے ہجرت کر گئے تو انہوں نے حضرت کی کی مخالفت اللہ ناراض ہو گئے تو جو دنیا داری تھی نا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 اور کہا یہود نے ہاتھ اللہ کا کیا ہے بند یعنی بخیلہ ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ دی ہم جواب شکوا خود ان کے ہاتھ بند ہیں خود بخیل ہیں وہ یا اس کو جملہ دعا یہی بنا سکتے ہو کہ خدا کرے ان کے ہاتھ بند ہوں اور لانت کیے گئے بس نے خدا پہ جو اعتراض کرے ملون ہے نہیں بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں بھائی خدا کے ہاتھ ایسے ہیں کیا ایسے ہیں نو مینو پہ ولا ہی ولانہ سلوان یا تو یوں کہیں گے نا جیسے متقدمین کہتے ہیں کہ نو مینو پہ ولا ہی ولانا سلمان یا یوں کہیں گے کہ خدا کے ہاتھ مقصود ہیں لازمی معنی کریں گے کہ اللہ تعالی بہت بڑے شخی ہیں کیا آ, ہاتھوں کا لازمان اچھا جی پراخ جی بلکہ ہاتھ ان کے پراخ ہیں خرچ کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اب آگے فرمائے گی کہ دیکھو بھائی آپ حلوہ کھائیں گوشت کھائیں طاقت ہوگی یا نہیں لیکن جس کے اندر سپرا کی بیماری ہے سفرا بھی بڑی سخت ہے اب حلوا اور گوشت کھائے گا تو بیماری بڑھے گی یا کم ہوگی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 اس لیے وہ سفرا بڑھ جاتی ہے مادہ بڑھ جاتے ہے بات ہی سمجھ اس میں قرآن تو والا کثیرن اور البتہ بڑھائے گا بہت سے لوگوں کو ان میں سے کیا وہ قرآن جو اتارا جاتا ہے طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے کیا بڑھائے گا سرکشی اور فخر بڑھائے گا میں نے مثال سمجھی ہے نا وہ القینہ بینحم العداوت عصر لانت پہلے تھا نا ان کے اوپر خدا کی لعنت ہے اصر لعنت یہ ہے کہ ڈال دی ہم نے ان کے در میں ہم دشمنی اس قیامت تک کل آو کار ہر ہر گا کہ جلاتے ہیں آگ کو واسطے جنگ کرنے نبی کے اور مسلمانوں کے یہ لکھ لو یہ اس دور کی بات ہے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 وہی اصا فی اللہ اور دوڑتے ہیں زمین کے اندر فساد دے لیے اللہ تعالیٰ نہیں محبت کے ساتھ باقی رہی آج کی بات آج بھی ہم مسلمان سارے متحد ہو جائیں ہم آج سالے کر لیں تو انشاءاللہ اب بھی ہمارے اوپر یہ لوگ غالب نہیں ہو سکتے کیونکہ شرط یہ ہے انتم انٹم ال ان انکنٹم تم کامل مومن ہو تو حل کرو گے لیکن میرے عزیز دکھ تو یہ ہے کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ افسوس اس بات کا ہے کیا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ وہ نہیں جلا رہے ہمیں وہ اشارہ کرتے ہیں ہمیں اپنے جلا رہے وہ اشارہ کرتے ہیں ہمارے اپنے ہمیں جلا رہے ہیں وہ نہیں آگ لگا رہے ہمارا اپنے آگ لگا رہے, ہیں آگ لگا رہے ہیں آہ آہ لوگ پیتے ہیں شرابوں خون دل پیتا ہوں میں لوگ ہیں سب عیش میں کوئی نہیں غم خارے من کیا سناؤں غم علم اے یار من دل میرا ہے پارا پارا شاد ہیں اب یار من ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے رو رہے ہیں خون کے آنسو رو رہے ہیں اور اس لیے میں نے اپنی کتاب کا نام جو اشکرواں رکھا ہے نا وہ اسی بنا پر رکھا ہے کہ میرے درد دل ہیں یہ اشک رواں کی صورت میں کیوں میرے درد دل ہیں یہ آنسو کی صورت میں درد دل میرے ہیں یہ اشک رواں درد دل میرے آیاں ہیں اشک کے آسار اچھا جی شہید اسلام پہلے کتاب روم. کو ترغیب ایمان لکھو اہل کتاب کو ترغیب ایمان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 اور اگر تحقیق وہ قائم کریں تورات کو اور کس کو انجیل کو اور اس کتاب کو جو اتاری گئی طرف خون کے ان کے رب کی طرف سے تو کھائیں گے اوپر اپنے سے اوپر کا کیا منع ہے آسمانوں سے کیا ہوں گے برکات بارش نازل ہوگی وہ منتاہتے ہر جول ہم اور اپنے پاؤں کے نیچوں سے زمین میں بھی برکات نازل ہوں گی من ہم امت و مقتصدا ان میں سے ایک جماعت ہے راہ راست پہ چلنے والی مقتصدہ کا معنی سیدھے پہ چلنے والی اور بہت سے ان میں برے امبال کر رہے ہیں یا الرسول فریزہ خاتم الانبیاء یا یوہر رسول کیا ہے جی اچھا اوپر لکھ لو اگرچہ اس خطاب میں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 تمام وہ آکام جو اتارے گئے طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے تمام آکام پہنچا دو و علم اگر آپ نے نہ کیا تو پس نہ پہنچایا تو نے کسی پیغام کو فریضہ تبلیغ میں آپ نے تھوڑی کوتاہی کی تو ایسے سمجھو کہ آپ نے فریضہ تبلیغ کو ادا نہ کیا بالکل مکمل کوتاہی کرو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 لوگوں سے قتل نہیں کر سکیں گے آپ کو ان اللہ یا دل کو ملکا فری یا ہدایت سے مراد دوسری ہدایت نہیں کیا کافروں کو ہدایت نہیں ہوتی گیا بھائی کافر مسلمان ہو جاتا ہے یا نہیں لیکن ادھر فرمایا کہ ان اللہ یا دل کو ملکا فری اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو راہ بری آپ کے قتل تک نہیں ہوگی کافر کو راہ بری آپ کے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 جو اتارا گیا طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے کس کو بڑھائے گا سرکشی کو اور کفر کو بڑھائے گا فلا تاسا تسلی رسول بس نہ غم کر تو پر قوم کا کے ان الین منو قانون نجات اب عام قانون نجات بیان کیا گیا کہ چاہے مومن ہوں وہ تو ایمان پہ قائم ہے پہلے یا نہیں آگے فرمایا چاہے یہودی ہوں نصارہ ہوں سابین ہوں یہ پہلے قانون آپ نے پڑھا تھا یا نہیں وہ پہلے اس بارے میں پڑھا تھا یہ بے شک جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں سابون بھی پڑھا تھا بعض حضرات کہتے ہیں ستاروں کے پجاری ہیں اور بعض حضرات کیا کہتے ہیں جی آ, یہود کا ایک ہے یہود کا ایک قسم ہے سمجھے کیا سابعون ستاروں کے پجاری ون نصارہ من آمن باللہ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے اب مومنین کے بارے میں من آمن باللہ کا منہ کیا ہوگا کہ وہ ایمان پہ ہیں؟ کہیں باکنوں کے معنی میں حدوث کا منہ ہوگا ایمان ہو وَالْجَوْمَ الْآخِرَ عَمْلَ سَالًا فَلَا خُلَا جَازَنُونَ لَقَدَ خَذْنَا مِسَاكَ مَنِ اسْرَائِلِ بِعَانِ مِسَاكَ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 ان کی خواہش کے مطابق نہ ہے ان کی خواہشات نفس آنے کے مطابق نہ ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا بعض انبیاء کو قتل کیا بعض کی کی؟ کی. یہ تو حال ہے نقل کا اور بھیجے ہم نے رسول کل ما ہم رسول یہ نق زیاد ہے جب کے آتا ان کے پاس کوئی رسول ساتھ اس چیز کے کہ نہ چاہتے ان کے دل پری کن قرضہ ہو۔ ایک فریق کو انہوں نے کہا کیا اور ایک فری کو قتل کرتے تھے یہ نق زحت کر دیا وہ ہاسے بو اللہ تکو نہ اور گمان کیا انہوں نے یہ کہ نہ ہوگا عذاب فتنا کا عذاب اللہ نے جو بہلت دی نا انہوں نے سجا کے عذاب نہیں ہوگا یادفام سمو ہدایت سے اندھے ہو گئے باہر ہو گئے انہوں نے سوچا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 سمو کثیر و اور اللہ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے کو کرتے ایک مسئلہ آ تھا جی لقد کافر اللہ دین مسئلہ نمبر دو لقد کافر اللہ دین مسئلہ نمبر دو البتہ کافر ہوگا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے کہتے تھے اللہ کس کی شکل میں آیا آ جیسے بتتی کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مستفا ہو کر چیز ایک نہیں ہے تو ہماری سرح کی زبان میں بھی ایک آدمی کہتا ہے کری تور سینات جلوے کی تونی ارب آتے چادر لہامن تو صدقے شہر چاچنے میں برقی وٹام تو سدکے کہتا ہے کوہ تور پہ تو خدا مدینے کے اندر بھی تھا محمد کی شکل میں اور خاجہ فرید کی شکل میں تھا کوٹ میٹھان کے اندر ہمارے علاقے میں فرید کو خدا بڑھا دیتے الگ کافر ہوگا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح بن مریم ہے وہ قال المسیح دلیل AS نکلی حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خود کس کی تبلیغ کرتے رہے توحید کی یا یہ کہتے رہے مجھے خدا مانو دلیل دلی لکلی کہا مسیح نے آئے بڑی سرائی عبادت کرو اللہ کی جو کہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے انا اتار شان یہ ہے کہ جس نے شریک ٹھہرا ساتھ اللہ کے اللہ نے حرام کر دیا اس کے اوپر کس کو چکانا اس کا نہ اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مدد لقت کا فر اللہ دینا تیسرا مسئلہ جو کہتے ہیں عیسی خود خدا وہ بھی کافر اور جو کہتے ہیں عیسی صالصلا وہ بھی کیا ہے کے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ سالسلا ہے حالانکہ نئی معبود مگر معبود وہ اللہ انتہو تخویف و اگر نہ رکے اس چیز سے کہ بکواس کرتے ہیں تو پہنچے گا کافروں کو ان میں سے عذاب دردناک فلئے ترغیب توبہ ترغیب توبہ کیا پاس نہیں توبہ کر دی تراب اللہ کے نہیں ماہی مانگتے اسے اللہ تو ہو رحیم ہے مر مسیح بن مریم اللہ رسول واہ دلی ابتالوحیت دلیل ابتال علوحیت نہ مسیح معبود بن سکتا ہے اور نہ اس کی ماں بہبود بن سکتی ہے نہیں مسیح بیٹا مریم کا مگر کیا ہے رسول ہے نہ خدا ہے خود نہ جز خدا ہے تاکہ گزر چکے اس سے پہلے بھی رسول اس کی ماں صدیقہ کا ہے وہ بھی خدا نہیں بن سکتی صدیقہ کا ہے کانا یا تام وہ تو کھانا کھاتے تھے کیا جو کھانا کھائے وہ خدا ہو سکتا ہے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 خود ہو بے نہیں حرد محتاج ہے کھانے کا پینے کا بھوک لگتی ہے اس کو خدا نہیں ہوتا خدا نہ ہانگتا ہے نہ پیشاب کرتا ہے خود سوچو انظر ضرور دیکھ کیسے بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات کو پھر دیکھ کیسے پھرے جاتے ہیں کل تعبد منجون اللہ یہ کتنا مسئلہ چوتھا آپ فرما دیجئے کیا پوجا کرتے ہو تم سوائے اللہ کے ان معبودوں کی جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں نہیں مالک کے واسطے تمہارے نفع کے نہ نقصان کے نہ نفع کے کیا مانا یعنی تمہارے نقصان کو دفع نہیں کر سکتے پہ نقصان آئے تو تمہارے نقصان کو تو مشکل کشاہ ہوئے کہہ اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں سمیع و علیم کس کی ذات ہے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 کرے غیر گرو بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر جی لیکن اپنے متعلق کیا کہتے ہیں مگر موہ مین پہ کشاد پرشتش کریں شوق سے جس کو چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں سمجھے جی ہاں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں یہ حال ہے آپ فرما دیجئے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین کے اندر نہ حق اور نہ اتباہ کرو احواہ قوم قوم کی بے سند باتوں کی احباہ کا مانا خواہشات بھی ہے اور دوسرا میں کیا ہے جھوٹے کس سے نہ اتباع کرو قوم کی بے سند باتوں کی کہ تاکہ وہ گمراہ ہو چکے پہلے سے اور گمراہ کیا انہوں نے بہت خود بھی گمراہ اور مزل بھی یہاں گمراہ کرنے والے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 من وج کل منی لقدمر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ اسلام کام